بھائی کا سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی صورت حال ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص ضرورت کے لیے قرض لے لیتا ہے کسی سے اور کسی کو بتاتے گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ وہ پریشان نہ ہوں جیسے آپ جانتے یہاں پر کام رینیول کے لیے بعض اوقات پیسے پورے نہیں ہوتے تو کسی دوست سے بندہ قرض لے ہی لیتا ہے اور گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ وہ پریشان نہ ہو اور اچانک اس شخص کی موت ہو جاتی ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی تو کیا اس شخص کی پکڑ ہوگی نہیں ہوگی جس وصیت نہیں کی بتایا بھی نہیں ہے اور کیا قرض دینے والا اس صورت میں کیا کرے کیا قرض واپس لیا اسے معاف کر اگر معاف کرتے تو اس کے اسے کیا اجر ملے گا یاد رکھ جس نے قرض لیا ہے چاہے چھوٹا قرض کیوں نہ ہو قرض کی ادائیگی اس کے ذمہ ہے اگر اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا تو اس کے قصور ہے موت کا نہیں پتہ کب موت نے آنا ہے ہمیشہ زندہ نہیں زندہ نہیں رہیں گے ہم اس لیے وصیت لازمی خاص طور پہ قرض کے تعلق سے جو شخص مقروض ہے وہ لازم وسیعت ہے اس پر واجب ہے کہ وہ وسیعت ملکی کو اسے کس کس کا قرض دینا ہے اور قرض ایک شخص وفات پا چکا ہے لیکن اس نے بتایا نہیں ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ قرض دے سکتا تھا ادائیگی کر سکتا تھا لیکن نہیں کر پایا یعنی اس نے نہیں کی جان بوجھ کے نہیں کی اس کی تو پکڑ ہے جیسے میں نے بتایا ہے لیکن ایک شخص ہے اسے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کرے لیکن میسر ہے اس کے حالات بہت تنگ رہے ہیں اسے موقع نہیں ملا اور قرض دینے والا بھی اس کی حالت سے خوب واقف ہے وہ دے کرا اس کے حالات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں مزید تنگی کی طرف جا رہے ہیں اور اس پر شفقت بھی کرتا ہے اور دیکھتے بھی اسے انشرم کو جیسے مانگتا بھی نہیں اس وقت اس کے حالات درست نہیں ہے اس صورت میں اس کے وفات وہ شخص پا گیا ہے جس پر قرض ہے انشاءاللہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور قرض دینے والا اگر اسے معاف کر دیتا ہے یہ اس کے احسان ہے اور احسان کا بدلہ اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے اور اللہ تعالی احسان کروال کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لیے اس قرض کو جو اس نے معاف کر دیا ہے اس کے لیے صدقہ بھی ہے اس کے لیے احسان بھی ہے اور انشاءاللہ شاء گناہ کو کفارہ بھی ہے اور جنت میں بلند درجات کا باعث بھی ہے اللہ وعنہ